آج ستمبر کی نو تاریخ دو اٹھارہ کا سال ہے ریڈیو زرمبش اردو کی خصوصی نشریا کے ساتھ آزر خدمت ہوں آ جی جنگ, جنگ, جنگ, مہد تو جنگ, آ جنگ جنگ جنگ جنگ اس خصوصی نشریا میں ہم پیش کریں گے جدوجہد آزادی سے وابستہ اہم شخصیات کے پیغامات یہ خصوصی نشریہ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کی جانب سے بلوچ فدائی شہید ریحان بلوچ کی یاد میں منعقدہ تقریب میں پیش کیے گئے خیالات پر مشتمل ہے اس تقریب میں بلوچ لیبریشن آرمی کے رہنما استاد اسلم بلوچ سندھو دیش ریویلوشنری آرمی کے کمانڈر صوفی شاہ عنایت اور بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے پیغام شامل ہیں یہ پیغامات ہمارے ساتھی عکیم بلوچ کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے ہیں سب سے پہلے سندھو دیش ریولوشنری آرمی کا میڈیا کو جاری کردہ بیان سندھو دیش ریولوشنری آرمی اسارے اس کی جانب سے شہید ریان بلوچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی تقریب کی صدارت شہید ریان بلوچ کی تصویر سے کرائی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سارے کے شاہنات نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کے آپس میں تاریخی سماجی اور ثقافتی تعلقات رہے ہیں سندھی اور بلوچ قوم کا نام صرف مقصد اور منزل آزادی ایک ہے بلکہ ہمارا دشمن بھی ایک ہی پنجاب سامراج ہے اس لیے شہید ریان بلوچ نہ صرف بلوچ قوم کا بلکہ ہمارا بھی شہید ہے اس کی کمٹمنٹ حوصلے امت اور قربانی کو یاد کرنا اور کراج تحسین پیش کرنا ہم اپنا قومی اور بھی فرض سمجھتے ہیں ایس آر اے کمانڈر نے کہا کہ اگر ہم اپنے زمان اور مکان میں ساری دنیا کی قومی آزادی کی تحریکوں کا جائزہ لیں گے تو ہمیں سب وطن کا ایک اپنا مقام نظر آئے گا کہیں ان میں مقصد ارادے اور جذبے کے حوالے سے یکسانیت نظر آئے گی تو کہیں وہ اپنے اعلیٰ کردار اور قربانی کی وجہ سے منفرد حیثیت سے پہچانے اور یاد کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شہید ریان بلوچ بھی ہم سب کے لیے قربانی اور شہادت کا ایک اعلیٰ اور منفرد مثال چھوڑ کر گیا ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ قوم کے نوجوانوں میں شہید ریان بلوچ جیسا جذبہ اور ارادہ پیدا ہو جاتا ہے اس قوم کو کوئی بھی سامراج زیادہ وقت غلام بنا کر نہیں رکھ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بائیس سال کی چھوٹی عمر میں شہید ریان بلوچ کی قربانی اور شہادت اس لیے بھی منفرد اور اعلیٰ ہے کہ شہید نے جس ٹارگیٹ کا چناؤ کیا وہ ٹارگیٹ بڑا تھا کیونکہ چائنا اس خطے کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح نیا ابھرتا ہوا سامراج ہے چائنا کابض پاکستانی سامراج سے مل کر سی پیک اور دیگر منصوبوں کے نام پر نہ صرف بلوچ قوم کی زمین سمندر اور وسائل پر بلکہ سندھ کی زمین سمندر اور انرجی کے وسائل پر بھی اپنا مستقل سیاسی معاشی اور عسکری قبضہ کرنا چاہتا ہے شہید ریان کی قربانی اور شہادت کی دوسری انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس کے والد استاد اسلم بلوچ اور ماں یاسمین بلوچ نے اپنے ہی لخت کو خوشی خوشی بلوچستان کا پرچم اڑا کر فدائن کے لیے روانہ کیا قومی آزادی کی تحریکوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے ایس کمانڈر نے آخر میں سندھی قوم اور ایس کی طرف سے شہید ریان بلوچ کو قومی سلامی پیش کرتے ہوئے سندھی قوم اور بالخصوص سندھی نوجوانوں سے اپیل کی کہ ہمیں بھی سندھ کی سیاسی ثقافتی اقتصادی اور جغرافیائی آزادی کے لیے اپنے آپ شہید بلوچ جیسا جذبہ حوصلہ ارادہ قربانی اور شہادت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا تب جا کے پنجاب سامراج کو شکست دینے اور اپنی قومی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہوں گے سنتے ہیں استاد اسلم بلوچ کے خیالات بلوچ لیبریشن آرمی کے رہنما استاد اسلم بلوچ نے سندھو دیش ریولوشنری آرمی ایس آر اے کی جانب سے شہید ریان بلوچ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقدہ تقریب میں اپنے ایک تحریری پیغام میں کہا کہ ریان بلوچ نے جو قدم اٹھایا ہے وہ نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اختتام بلکہ وہ ایک جنگی طریقہ کار کا تسلسل ہے ہمارے لوگوں نے اس حوالے سے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے ہاتھ جو آلات چل رہے ہیں اور دشمن ریاست پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر جن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے بہر بلوچ اور سندھ درتی پر جو سائلی پٹی پر قبضہ کرنے کے لیے جس نے منصوبے پر کام ہو رہا ہے یا ذوالفکار آباد جیسے میگا پروجیکٹ اور سی پیک کے حوالے سے جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے ان کو روکنے کے لیے آج ریحان نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا ہمیں دروازے کے اس پار دیکھنے کی ضرورت ہے کہ, کہ اس طرف کیا ہو رہا ہے آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ صرف شہید ریان کو یاد کریں یا پھر اس تسلسل کو آگے بڑھائیں اسلم بلوچ نے کہا کہ بلوچ سرزمین اور بلوچ قوم کی آزادی صرف اور صرف ایک خطرناک دردناک اور بیانک جنگ میں ہے اور اس جنگ کی کامیابی میں ہے اگر ہم اس جنگ کو جیتیں گے اور ہمارے دشمن کو شکست دیں گے تب ہی ہمارا مقصد پورا ہوگا آج چائنا کتنی بڑی نیول بیس بنانا چاہتا ہے کتنی آبادی اس طرف لانا چاہتا ہے میانمار میں جو روہنگیا بنگالی ہیں بلکہ جو بنگلہ دیش کے غدار وطن تھے ان کو یہاں سندھ کے ذلفکار آباد سے لے کر گوادر کی ساحلی پٹی پر آباد کرنے کا جو منصوبہ ہے اگر ہم بحثیت بلوچ اور سندھی قوم اس کو نہیں روک سکتے تو ہماری شناخت مٹ جائے گی آج ہم جو کر رہے ہیں اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہم نے کچھ نہیں کیا کیونکہ کئی گھر کئی گاؤں مٹ گئے کئی جانے چلی گئی کئی نوجوان مارے گئے ہمارے ماں بہنوں کے زخموں کا مداوع صرف دو یا 10 قربانیوں میں نہیں ہے جب ہماری سرزمین کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا اور ہم اپنے سرزمین کے مالک ہوں گے وہی ایک فتح ہوگی اس سے کم کچھ نہیں ہے اگر اس سے کچھ کم ہے تو وہ یہی موت ہے جو ہمارے ساتھی قبول کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں استاد اسلام کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پوری توجہ اپنے دشمن اپنے کام اور آج جو آلات چل رہے ہیں اس پر کرنی ہوگی ہم کسی بھی تنظیم میں ہوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کس لیے لڑ رہے ہیں یہ وقت جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے کیا وہ واپس آئے گا جو مواقع ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کیا کوئی ہمیں پھر سے واپس یہ وقت گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا اور اس کے لیے کل ہم ہی کو جواب دینا ہوگا انہوں نے کہا ریان کیا دیکھ رہا تھا وہ کیا سمجھ چکا تھا کیا ہم سب دوست اس چیز کو سمجھ رہے ہیں انتخاب کیا میں کہتا ہوں کہ وہ میرا نہیں تھا بلکہ وہ ہم سب کا تھا اور اس قوم کا تھا ریان نے اپنی قوم اور آزادی کے لیے کیا ہے وہ اگر میرے اور میری والدہ کے لیے کرتا تو بیٹھ کر ہماری خدمت ہی کرتا استاد اسلم نے آخر میں کہا ہم سب دوستوں کو اس حوالے سے پوچھنا چاہیے کہ وہ شہور کیا ہے جس کی سطح تک ہم پہنچ نہیں پا رہے ہمیں اپنی جنگ کو منظم کرنا چاہیے ہمیں دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکل کر خود کو منظم کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا آج قوم و قومی ضروریات ہم سے کیا تقاضے کر رہے ہیں اور ہم اسے کیا دے رہے ہیں ہمیں ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے جو وقت و حالات میں ہماری جنگ اور ہماری تحریک تقاضا کرتے ہیں انہیں پورا کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے جد آخر میں ڈاکٹر اللہ نظر کے الفاظ پیش کر رہے ہیں عکیم بلوچ انسان کی معلوم تاریخ میں صرف ایک ہی نتیجہ یکدا اور سمبولک رہا ہے کہ قومیں اپنی مادر وطن یا جس دھرتی سے جنم لے چکی ہیں اس کے لیے ہمیشہ قربانی دیتی چلی آ رہی ہیں غاصب اور قابض کے خلاف اپنی نئی آواز کے ساتھ کمزور نے خود کو آبھان کر دیا ہے ویسے انسان نے زندگی کے دوسرے پہلو گوشوں میں ارتقا کے لیے قربانیاں دی ہیں اگر اعداد و شمار کریں تو اپنی جنم بھومی کے لیے ہضرت انسان کی قربانیاں بے حد زیادہ اور انوکھی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج میں ایک ایسے دھرتی ماں کے اش کے میں سے ایک ایسے فرد کی و عمت اور انوکھی قربانی کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے چشم میں زو کے سامنے ہوئی ہے یہ قربانی شاید کسی صحبت کا نتیجہ ہو لیکن عمل و جرت ان کی اپنی اندرونی انسان کی بار بار نصیحت اور اپنی باقی ماندہ ماں بہن اور بھائیوں یعنی قوم جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے اس کے اکسانے پر یہ عمل نو عمل نو وقوع ہوا یہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں میرا اپنا دوست بیٹا ریان بلوچ ہے جس نے اپنی دھرتی بلوچستان اور بلوچ قوم کے لیے خود کو نثار کر کے اپنی کمسنی اور لاکھوں خواہشات کو یک طرفہ رکھ کر خود کو بیرونی الغار اور وطن کی دفاع کے لیے قربان کر کے تاریخ میں امر ہو گئے جو اب ابدیت کا حصہ ہے یا یوں کہیں کہ لافانی ہے اور تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے سنہرے لفظوں یاد کیا جاتا رہے گا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ بے شک ریان جس نے مادر وطن کے لیے اغیار کی دھرتی ماں پر ایلغار کے خلاف قربانی دی ہے جسے پورے قوم کا سر فخر سے بلند ہے اور اپنے اس عمل سے ایک اور نسل کو بیدار کیا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کردار سے اس عمل کو پوری نسل تک منتقل کر دیا کیا آخر مرد ہر ہی ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو انمول ہوتے ہیں جن کے اس عمل کا کوئی ثانی نہیں ہوتا انہوں نے کہا تاریخ کے اوراغ کو بہت ٹٹولا لیکن زندہ تاریخ اور اپنی قربانی کو خود نوشت موت کو گود میں لے کر اپنی قوم اور اپنی قربانی کے مقصد بیان کرنا یہ خود ایک بڑی اور منفرد قربانی ہے جو اقوام عالم کی زندگی میں بہت کم دیکھنے اور ملنے کو پڑتی ہے ریحان اسلم نے ابھی اپنی جوانی اور شباب کو گزارنے کے لیے ایسی قربانی دینے پر آمادہ کیا جو مورخ کو اپنی طرف کھینچ لانے پر مجبور کرتی ہے ریحان اسلم ہم میں سے ہیں لیکن ریان بلوچ خود یکتا بھی اور انجانے میں ایک نسل کے استاد بھی اب اس کے نام کے سامنے سابقہ لائک a لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ابدیت کا حصہ ہے اور وہ دھرتی ماں کی گود میں ہے اور اس کے کردار نے اسے ایسے مجرد امکان کو امکان صادق میں بڑی آسانی سے اور خوبصورت طریقے سے بدل دیا ہے انہوں نے کہا اب بھی میں حیرت زدہ ہوں اور اب بھی میں ریان کے ٹیلی فون کا انتظار کرتا ہوں جہاں وہ کبھی تحریک اور تو کبھی تحریک میں شامل تنظیموں اور ان میں نظریہ ضرورت کے متعلق سوال کرتا رہتا تھا جہاں وہ ایک بات پہ ہمیشہ نصر رہتا تھا کہ جدت ہی کامیابی کا دوسرا نام ہے اور اس کے لیے کوش ہر سطح پر ہونی چاہیے ریان جان نے ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا اور جدت بھی ایسی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور میں ریان جان کی موت کو نہیں مانتا وہ ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا کیونکہ ایسے نظریے کو دوام بخشنے والوں کو موت نہیں آ سکتی جن کا عمل اقوام کی تقدیر بدلنے کا موجب ہو انہوں نے کہا کہ اپنی نفاست نزاکت اور افادیت ہوتی ہے لیکن بہت کم خوش قسمت لوگ ان اوساف کو پورا کرتے ہیں جہاں ایک ایسے کرداروں کے جوش و ولولا سے بھرپور لبیک کی آواز پوری قوم کو جگاتی ہے بے شک بلوچ قوم پہ ہزاروں نوجوان قربان ہوئے ہیں اور انوز ہو رہے ہیں جو اس جلتی چراغ کو جلا بخش رہے ہیں اور چراغ تحریک کو بجھنے نہیں دیا اور روز بروز اس کو جلا بخش رہے ہیں لیکن ریحان جان نے اس کو دن کی روشنی میں بدل دیا اب اس وطن میں صدیوں تک لاکھوں ورنہ قربان ہوں گے لیکن دشمن کو آرام کا موقع نہیں دیں گے بلوچستان کے مال و مڈی لوٹنے والوں کو ریحان جان جیسے سرفروش یاد آئیں گے اور یہ لوٹ کسوٹ کا سلسلہ سست پڑتا رہے گا اور دشمن ریاست حتیٰ کے ختم کا وجود مٹ جائے گا اور ہمارا وطن آزاد ہوگا یہ خصوصی نشریا یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے یہ ریڈیو زرمش اردو کے آزمائشی نشریات ہیں